جا فی بار دا کے بار اظہارا دو حکم دس بار اظہار یس دور سوندر جابر برین سلیم بھائی ماور دیو سڑے دور سوندرائے اب اب سخل کو تفصیل دے یس درا خدا سوندراہی اب اب سخل کو لا شہن دا بایان دیس درو ناس داوی دے دا. لائکورو شہن اللہ سدرو عنہو خوبوئے نانا کولانا بے کولت سے خبرہ مکرہ باقی سے خلق داگنا قبل ہو رہے بے قلت دا دا دے چھتا خلق دا سی پہو انتظار کی دے بے نا تو دا حرم اے نا قبل اے وخلی قارو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے نبی رسلہ السلام قلتا علیک السلام یا رسول اللہ مرہ تین یا ہوئی د السلام مو آ السلام سلام تا میت دا تحید موتا و دا و آ آ خدا کی السلام علیکم قبول ان انتم صنف ونحن البراثر او تحیت المتاف تقدم جار مجلو صد اور تحیت حران کی حدیث کی تاہیت المحتام تو اور السلام علیکم قبول ان تم صنف ناؤ نہ براثر جواب زمانت جاہد کی دا تحیت المتاؤ اسلام کی خود تحیت الموتا فرمشد تاخیر جاری مجرور دی اپ زمانی جاہرت کی داپند علیہ کے سلام تحیت المیت ان یعنی زمانت جہریت کے بیان درس میں جاہری داد تحیت المیت خل اسلام عالیہ دیو جنا مصنوع ترخہ دار افاہند سلام کے ورن ب تقدیم دسلام جان مجرور و پرت کی تقدیم جاری مجرور وعلیکم السلام رکت عنصی سراجی ابواب السلام کے پرت سرت کی تقدیم جاری مجرور دے آل انت رسول اللہ, دا اللہ پیغمبر کار انسور اللہ, پی اللہ اللہ زی صفت دا اللہ پیغام جکرتا فداؤ کیش بہ ان کا صاحب کا آم کہ باران کی ام کا اللہ امبار کا خالد آب گیا کفرن چوبی کچی خالی یا خداؤ تو اللہ, اللہ بتا دوں سونے واپس خدا دے شامی اشا میرا ہمدانا پیسے داؤ جاؤنا اگر رت کل آرک سب ہلات بدرت مو نات سب بندا مدد موچا کالفس باد بک بادو حرن آپنور بھائی شاتن با بدرت فسته تعديم ده نبيل السلام و تعليم ده نبيل السلام لا حسنتا لغلامتا نوفتا نبذيتا يعني شيرتشتا قارا هو نبيل السلام لا تحقيرا شئا من المعروف معمولي مغنط يو شهد احسان نا. يعني كي وسط نسيكي قدير احسان يوكي لكي قوا معمولي مغنط من اماد نتو شهد احسان نا. وانت کلم أخاكا وانت من وجهكا دام دو جمنين دين خبر یہ جی تو خبر کہ اندازی رون وی سات اندے انداز معروف کلار پلنگ دا کا تو پھنڈے تا فَإِنَّ ابَاءَتَكَ تَرْتَكِ انْكَارَ كَذِيبًا فَإِلَى الْكَعْبَةِ بَيْنَ ذَا الْكَعْبَةِ نُفِرِ وَإِيَّاكَ وَاسْبَالِ ذَا سَاءَ تَحْذِيرٌ ذَا سَاءَ تَذْكُرُ دو ذَلِكَ نَذَرُ بُدْهُنُ بُدْهُنُ خَطَفَ إِنَّ هَامَ مِنَ مَخِيلَ كَذَا ذَا بَادَ تَكَبَّرْنَ دِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ لَا فَاقْتَبُ بِخَغَيْنُ صَاحِبُ التَّكَبُّرُ فَخَرَّ لَهُ اللَّهُ وَإِنَّ مَرُ أُمْ شَتَمَكَ أَوْ عَايَرَكَ وَعَيَّرَكَ كِسْرَى تَكَنْزَنُ فِي پہہ کمیں معے منفی کو پہ در کے تاہغے تا آےباری کہ پوتا کے معروئی نے بدماہ کوو پلا تو آنجرں بھ ما کارہ ہی ہر دو چ کوئیں۔ پہ غرمور قط پاگہ آے بارے چ ت تمار دے و پہ بار زارکانے کہ دغی باروفتتنا غدرہ شی طبہ خللاسی۔ فہ بار زارہ او بعد لگہ بیان آے کہ تاہہیان آئے بارے تاہ غدر کیں دغی اوعب او سر مادرہ ہ۔ من نبی رسول اللہ کی دا قید موتبر احتراج اتفاق متصدار چداخت معتبر احتراضن ہوئی جرسو بدون تقبر بدن تخیل جائز ابد تخیلز الحناف دا قید, کہ جر جر بدون بدون و و دا قید احترازی نے اتفاقی داجر راضی اور غالبان سبب بیدا دے دن ارادی نے تخیل سے مال دے کوئی کوئی پھیلا ہدی تخیل سنی امنے دے کوئی چیز دے عادت ہو دی وسوی تے قبر نو کمز بہادت تے نو دا, دا, دا تصویر شیطان دے اندازہ فخر المتاف کے وفرقی تو کوئی شدید راغ دے فبارا نوچ پت رکھے تخیل بانی ہے تو پت رکھے تخیل نو تے میں مکروہ دے تو کراہت نہیں کھاری کہ اگر تدواعید من جرس و منظر چوک چراخا کی جامع پتر نبو پوری اللہ رحمت قیمت بکر ہو بدل ذکر کی جانا نہ رہ جامرگی مگر جہاں جا مشر گرائے گم چاہیے سے بس پراس کی نہیں دیو تواب ذین ابھی صبح يسلی يسلی کی رجلن یصلی مصبرن یصری مقاو ان ارادے دےوا یصلی مصبرن ازارہو گداں کہ قلنا درا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب فتوضا قال شاء الله سوکا وذهب فتوضا على سڑی اور دسوک ثم جاء بیراغ فقال ذهب ثانین ہوتے ہوئے وقال له رجل یا رسول اللہ النبی نے سلام تاو مرتبا سو سان ترچتامرو کدتاس کورو چپشا سدارچت سبب دواس وجہ تا دس پاؤدس تان ہو چپش ہند بیاں ل جے اہلت دے بیان نک چولے تا ملتا سُمہ کار اینہ ہو کالے صلی سُمہ سقطان ہو بیو نبی علیہ السلام اینہ کالے سدہ مسبر نزار ہو تو مسخ او ولنگے اوت کڑے او اللہ پاک نقبل منتذا سریق مسبر نزار ی یعنی اجر ثواب نے ور گئی جے قبول نہ مرات قبول صحابہ دے ان اجر ثواب ادی وے نے مرتبہ کی گی تے تُم مناسبت دل دے جواب دو سوال خیر سے مناسبت مناسبا دے مقدم دا من دیم قبول دا او دا دا من دی. دی مناسب دا دا دا سے کارجیاں نو برنم سوانو ندا چیدی ات قسمی رحات نتے ندا تفصلات مری دے, و و دی دے, دی دے اور خار جو صلات مری دے اور پس صلات زیاد واید چلاؤ اکبر صلات رجل مصبرن اون کنان نپے بار دا قبول جو صاحب کرے حد تنا حسب ما تناشو بطن نبی مدری کنا نے بی سورہ انا بی سورہ اپنے نام ری نی جری ہے نا خرش بی ذرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر, سا اللہ خبر فرد قیمت کی زب صلہ ورد فرا صاحب نا تے قلت من هم یا رسول اللہ خواب وغدرے کسان سگدی توانش و پوکھسران کے واقع شوفا عادحا سراسن نبی رسن ضیات و عید فن ہاسبر مد قلت منہم یا رسول اللہ کا خواب و خسر قال المسبل جی کہ تمر صح و عید دے لیکن سردی عید لحاظ نی خال المسبل یو مسبرالظہار المنان باتن کے دحسان جذا سحسان صدف کی بس سے بے زوت عورت کی شفا ذرئی والمنان احسان کا ان کے درم واضح ترویج ور ان کے بھی انفاق ترویج ترویج ور کون ان کے خپل میں بھی اے تھا سرام ترویج ور کو ان کے اخل میں بھی اے تھا پدروجن کا سم سا بل فاجل مارندارا فدروجن قسم فدرو سم سرام قسم کہ با قیمت بانے پرانی عثمان اور فد قمت بخش فار پیدا بانے کے ہرا کے ٹھکے خدا بسمر بانے نہ ترویج ور گون کے میں بھی کے بل ہر دل کاز رو جن قسم سرا من مگر کئی بن بن آن بشیر کا من صلی اللہ علیہ وسلم آن بشیر تغلبی انہ انہ بشیر, وزم بشیر تغلبی. جلیس ہم نشین دب دردار نوسرا. ان لازم صحبتن دا ہم راجند ابو سردار عز نوصرہ قارا خان نے بھیجش رجر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رجل متوحدن وہ دا سڑیا جی جان دے خلقوں نے رجل متوحدن ادا متوحدن بیان دے قل لما جار السناس قل فمالا دا مائ کافا مفر گرد نہ پاڑی کل نما ما یعنی جناس زان لو دخل کو شگل تصبی شغل تک تکبیرات حتی تک جکور تباہ گئے کال ہمر بنا بشیریں تخلبی ہوئی عمر بن بلاؤ رحلون دا تير اللہ تیر شبمنگ بان ابن الحنزلی رضی اللہ عنہ مندا ابو ذر دا سنا سمجھ جس کے وقار او گزردا کریمتن تھن فیلا ولا تذرو انقد وہ مندا اس یو جملہ تاتا فدرا کے منگتا تاتا تکلیف نہیں ہوئی نا حدیث شروع باسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتن دیگر نبی علیہ السلام جب سریا کے حضور منجیش راہ سریا فجارج منھم راوی سڑے سری والاو نہ فجر الذي قام مجلس جوای کہ نبی علیہ السلام راس مجلس نبی علیہ السلام کیراسو فقال للرجلين الى جنب ہیلو دغه سڑی چکم رجری جاہیدے مجلس نبی علیہ السلام تا بلی سڑی تلخواہ ہناسو لو ر اعتناہیلا التقینا نحل والعدو فچیتام مدریو نہ امر غریب مدریتے میں چکر مے لاو دشمن یہودی شو فہمل فلان حملو کنا فلانی نے تو مجاہدین کیو کافر پن نزیب گھوٹوں گنا فقار خضو من نوانر غلام لگ فاری گزار زمان آخنا وانر غلام لگ فاری زیم گونام دا گفار قبیر کیفت را فی قولی استاد سرائے فبارہ دے قولی خب دے خبرہ وکرنا اندی کی معلومی کی فخریہ کیفت را فی را فی قولی استاد سرائے فبارہ دے قول لگی خالا دا بر سڑیو تول ما ابل سائے ما اراہو اللہ قد بطل عجرہ ہمانوں کو مزید سنی بار چہ دا خبر ہے کہ نہ خود بن نیوان الغلام الغفاری امر باطل ش باطل ش اجر داں اوکے فقریہ ہولا پس سبب ذلک اخر دین سڑی دا خبر واولے مناظرہ شروع شا وقالا ماورا بغیر دا باسن کی ویجدی ماورا باغ نہ کر پدی کوینا سچ باق سنا پتا نہ ساں جدول جگرش مناظرہ ش ہتا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوارو دی دا مناظرہ او کلام نبی علیہ السلام قال سبحان اللہ کافر مقابل کی فخریا الفاظ مسلمان لابا سا احمدا نشرے بال چاجتا سبب تو تاریفا جائز دی مسد تعریف ذقف اخریف مقابل نکاح ان کے مقتل ذعجل ملا مفرئہ تو بدردا سرب ذالکہ ولی دماغ کو بشی تغربی ما ولی دماغ کو دردہ نہو چہ خشارش بدیمانی چہ بتنان تو اجر بندرا دی سرب ذالکہ خشارش بدی حدیث مانی اجارہ اور اپ سوئے نے شروع شب دردہ نہو چاویز سراب ابن الحمدانہ ہوتا و یقول انت سمیت ذالکہ میں رسول اللہ صلی اللہ سنت اپن داہ برابر نبی رحمت صلی اللہ پہ چی نکھ ادار پتے تمہاری زادرا سے منی را کہنی فزنگنو ذابو دردار ہو بانے نا واقو افمر بنا یمن آفرہ بیشی تگربی تیر چھ پھمون بانی ابن الحندل بن ہبل اورس وقالا ابو دردا کر متم کن چھ نا ولاد حضور کوے امتےو خبرہ چتا دمی درسی من ہا تا پھدرا کی من گتا ت فی تکلیف نیوی و دادل کی چداگا عادت مخالदत دخل گسنو نا داوت نے دیو جگت عادت متہ بہوت زادیک روات چتا تا فی درن کالا کالا بے حادثہ کالا رسول اللہ المنف کو الخیر کل باس دے دے ہی بے سب کا نبی رسم خرچ کو ان کے پاس جہاد دفار ساتھیوں پاگے خرچہ کئی کل باس دے دے پشان دن کے خلا ادن کا ہمیشہ جی نے مسد دکھ لیس تو براور خدمت کئی پشان دن فسدر کا ورسلہ لا يقفزوا <تصفيق> هاتف شراث من عوان ري ثم مر ربنا ومن آخران بيتل شبه مالي بلو رس وقال له بدردار بيوتا بدردار درهو وي قرمتن تنفعنا ونا تدرك موا مواي منطفه داس خبرا چه منطفه درا ورسي تاتا في تقلیف نوی قار قارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غب حدث مالي بيو شروع شون ويال ابن الحنزر ردرن هو چويني منطرن بلسلام نعم الرجل خرم الاسد لو لا تول جمته خس و لنکھ د دا دا آغم خطب کا او دا دا لنڈت دا دا آخرا بشری تغربی میرے چھونگار ابن الحنزلہ نے خبر آور اس وقاله بالذرذا کلمۃ تنصفوا را اور ادھر وہ ادا سے خبر ادا سے جملات یہ پیدا کہ منغا تا تا تفصیل نہیں فقارہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکم قادمون علی اخبارکم تاسو راجو کے فلوروں تھا ان سفر میں ذکر رہا رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تاسو راتم کے فلوروں طف اصلحوا رحالکم لبا سکم کی, کی شامہ شام, شام کو بزن کسی ممتاز بھی کر تاسمزان داس سفا, چھو دول خال منتاز کاری چھو سفا دی چھو کی چپول ہلکے ممتاز کاری کی بکالچ مین واچی سفا جمی دعا ہوگی سفر شامت خاف خال بانی خال بانی پخل گئی اللہ پاگل ہو گئی کباہت کاغف الکلامی اد کی مناسب نہ دے نقول الله فقباحة ذاتي تنقى سانا تفعش دقصب الحاسة الفرق بين الفعش والتفعش اذا قباحة هذا نا دا اصل قلحة سانا دا قصب قلحة سانا قي اختیارا او بدون دقصنا نقول الله قباحة فتبار دا اصل سانا وراتفعش وفتبار دا قصب سانا قباحة مقفل اقارو تبنئتی قارب دروب ذمت قبر کروا سکی میں ان سلیمان العغر قار موسا دافل مسیب اسماعیل عن سلمان الاغر و قارنات اغرابی ابھی عن الاغر ابھی مسلم حاصل دار چاہا محض ذکر گئی اور لقب ذکر گئی موسا وزیر واد کی, کی اوہنات جو ذکر گئی نہاگا محزد ذکر گئی لقب اور کنیا ذکر گئی دا تسمی کے خلاف گئے أغير ذكر كينا في محظة وفلقب سرى او هنالك ذكر كينا في لقب أو في كوري هذا الآخر أبي مسلم هذا نبي هراء قال هنالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفاظ قال الله تعالى الكبرياء وردائي والعزمة وإزاري قال الله دا حدث قدشش الكبرياء وردائي والعزمة وإزاري کبری زماں صفت خاص و عظمت الزما صفت دے ردا او اظہار کنیر صفت ندے وران و حدث محاورت عرب راغ دی و عرب دفت خاصن تعبیر فدی سی حدیث کیم دارا امداد اوجر تعبیر خاصہ خاصن فردا و فضاز راد انسان مختص بر انسانی گئی و زار دار اور دانگ so, دار کے دا کبریا اور عظمت نام تو اللہ ندی سبات مختص و ندی القبریا اور مختصما دے دارگ عظمت نا داد صفت مختصما ہم سے مقابل کی فدی کی انسان دے ثابت ہوئی امن زانی واحد واحد سے مقابل کی پی سفت کی سفت کا ضبطر تو ہم جہنمتا وہ تبر بادن قبر صفت اور نمراد متعارف تجدید حدیث وحرت ویت خلنار خلاف رضی اللہ بن برسی کی, دا کی جانب تھا فمان تازی باری بھی و اللہ محبوب دے تو اللہ دے اہدا جمال محبوب دے تام کنی اما کار بھی شراک وسوک ایو کنی چھ چچار یادا ویری دیار بانی یادا چھپ مقدار دگا تسمی دفار بان دونوں دا محبوبیت جمال پدی تھری خمان داد ت قبر ردے دا دا قبر دار باب لا قبر تکبر دا دے حب الجمال ونا کنر کبرا من بطر حق نہ کال کبر کبر من بطر حق حضد مزاپ جانب دبر کے یا حضرت مزاپ جانب متدر کم تدا خبر کے حمل ہو منظار کبر صفت حمل سیکھی ونا کنر کبرا کبر من بطر الحق مخلوق باب و قدر زیر ازار. زیر ازار. او او من چ بڑک سل تو اباسری عبد الرحمان صابل طماص ابن خضرما تو کو سکدا ابو حسین خضرون حنف بارد اظہار کی مقام اظہار وقال انا الخبير قد تفخبر داد مسلی فی شین دمسلی بارے فخبردار ذکر کو پیغام قال قال رسول الله صلی اللہ ابو حسین خضر نبی علیہ السلام کی عزت المسلم اعلان اس فساق ہے عدلنگ مسلمان ان للحالة للحالہ والبانۃ مسلمسل اگ دارے ہلا نسف دوری وا ہرا جو کابین کا او ہوا لنگ چاہتا اس پلدہ کروی رفو فی صاحب د دے فجانم کی من جرع ذا رہو بترن لمنظر اللہ اندام اس کا حق دے جہنم دے من جرع چاچے راکو درنگ دفتر کے لئے تکبر سرے منظر اللہ اللہ وطلق رفو رضا قیمت کو رحمت سرہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم سردی حضر صلی اللہ علیہ وسلم جو فیہا نمزان عبدالعجیب روا دینام صالی اللہ علیہ وسلم نبراہ نبراہ نبراہ نبراہ نبراہ غالباً <سجل> اس بارثیر منع دے البارک ممروز اظہار اولا خمیز اولا کی منع دی خمیز کی منع دے لیکن سباد عرب کمیشن پڑکو کھو دی تھی اول عامہ اور پٹکی چدہ شاہر مفتی سے چلی گئی ماں چٹوری کا مالکم کمی سن چدارہ بجی جاپ اس بار کے داخل دی کہ نہیں داخلی مالی کرے چلاڑ مالی جواب میں نے کہی لاہور جواب سارے کا بار بالد کرنے دیکھیں ناول کمیون من جب رمینا چا خواہ چاہ چرا کو کمی سو کام آما بھی من جرّم الشيء انخوى لعلم يذر الله وإلئيه ومالقامة حدثنا عن ناظنا عدثنا عن مبارك عن عب سبعيان وزيد من عبي سميضاق على قميضا وعقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازارة فهو في القميس إنه كم مرض إثبار كم إثبار في الازارة كانت بلا سمويلة وكم وعيد تلي وهو في القميس دقوا وعيد في إثبار دقميس مكيزي وعيكم دقوا حدثنا مصددنا حدثنا یحیان محمد بن ابی یحیان حدثنی اگرامتو انہو رائے ابن آباسن یا تذرو حاشد ازاریہی من مقدمہ ذلی دلی عبداللہ ابن آباسنہو چننگیوا قیزو حاشد ازاریہی من مقدمہ علا تن زہری قدمے کہ خود پلو دلن دمخی طرفنا پر شاد قدم بانی اللہ اندرگی لاوقت رکھو یعنی چکل پر کوت راکتا کیدو پر قدم پر واقع کیدو نو مقصد دا چمخه طرف لک شار اگو دو پر نسبت شات طرف شات رب لک چھ تو ہمخه طرف نشانه کھاتو جہت تا کہ بر اوپر کہ وا قدم با لے لگے دو و غیر قوم من مؤخره جو توبہ دے شات طرف نا قولت نعمت تا تا ذو حاضر ہیزرا اندافات دمخه دے شاط فردوری گن چھ شات چھت کڑے دمخه تو گت کڑے قولت نعمت تا تا ذو حاضر ہیزرا متنی نکتا ہوں